سورت السعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سعود ول قرآن تین سورت قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں ایک حرف حرف مق کہیں گے اب اسے مق تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں ایک سورہ سواد ہے ایک سورہ نون ہے اور ایک سورہ قاف ہے یہ سورہ سعود جو ہے یہ اس گروپ میں ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا ملکی مضمون ہے توحید ہو سورہ قاف پہلی سورت ہے ان دو گروپوں کی کہ جن کا برکزی مضمون ہے آخرت اور انضار آخرت اور سورت القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے سوج اور قرآن ذکر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سواد پر یہاں آیت نہیں ہے ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے البتہ دو دو پر حامیم یاسین یہ آیت ہے تاہا یہ آئے ہے لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں علیف را آیت نہیں ہے علی میم آئے تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتدا میں جو تعارف ہے قرآن پر تقریر کی تھی یہ سب توقیفی چیزیں ہیں یہ کسی کی اشتہاد کے نتیجے میں اور کسی کے کسی گرامر کے اصول سے کسی بیان کے اصول سے اسے کوئی تعلق نہیں توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقف ہے جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے ول قرآن ذکر اور قسب ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں قرآن کو از ذکر کہا گیا یہاں ذر ذکر کہا گیا ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا یہ ذکر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن از ذکر انزل ذکر لہو اللہ فضو ہم نے ہی یہ کیا ہے جو دی ریمائنڈنگ اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے باتیں کی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مکسم علیہ یہاں نہیں ہے قسم کس چیز پر کھائی قسم لو ذکر والا ہے مقصم والے کہاں ہے مری لذی نے کبھر عزت کا یہ تو مقسم علیہ نہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین بل قرآن لمن المرسلین وہ انک لمن المرسلین اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھے کہ وہی وہ ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں بلزیل کفرفی عزتی وشقا لیکن جن جی لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر جھوٹی انا ان کی ہے اور آپ کے زندم زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندم زندہ میں کب حلت من قبل ہی من قرب انفنا د کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا وہ اللہ تہین حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی یعنی جب موت آتی ہے موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں ہاں سوائے قوم یونس اللہ قوم یونس واحد ایک مثال ہے وہ آج وہ انجاؤ اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے وقال ال کافر الحاظہ صاحب اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت شکیل لفظ ہے لیکن یہ پرانے مجید میں آیا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چون میں ارض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں سورتوں کے جن میں سے پہلے گروپ کی آٹھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کے تیرہ سورتوں میں سے اب ہم آگے آ ہیں ان میں چار پڑھ چکے ہیں سبا اور یاسیم اور سورت صبا فاطر یاسین اور صافات فات پانچویں صورت یہ ہے سات یہ ہے سن چار سے سن آٹھ تک کے بالعموم سوائے صافات کے اس کو آپ نے دیکھا کہ پانچ رکوعوں میں ایک سو بیاسی آیات ہیں وہ بالکل وہی انداز ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں رکوع جو ہے پانچ ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں ایک ایک رکوع کے اندر تریپن آیات بھی ہیں ایک رکوع ایک رکو کے اندر اس سورت میں بہرحال تو یہ سورت جو ہے اس وقت کی ہے جبکہ وہ جو کشاک تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی لہذا ان کا آپ جو ان پر جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شہید ہو چکا تھا ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی کشی کرتا تھا کوئی خشکی چڑھ گئی ہے کیا ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے یہ جایا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں غار ہرا میں پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے تو ہمدردی کے انداز میں بھی اس بائبل ربیع نے ایک مرتبہ کے کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے عاملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں واقع اتنا آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں تو کچھ ہمدردی بھی تھی کچھ ویسے استجاع بھی تھا کچھ تمستر بھی تھا لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا اب جو آ کر انداز ہو گیا انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے ہم, تو ہم نے سمجھا تھا مشتع غبار ہی ہے بس یہ ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو ایک آندھی بن گئی جکڑ بن گیا لہٰذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے وکال ال کافر صاحب انہوں کا کہا کہ یہ جادوگر ہے جا رہے کا یہ اصل مضمون توحید ان سورتوں کا جو اصل برکی مضمون ہے کیا اس نے تمام آلیہ کو بس ایک الہ بنا دیا سارے الہ ختم کر دیے بس ایک اللہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے <سؤال> بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجمع بھی ہے کچھ ان کے سردار بھی ہیں وہ سردار بھی سن رہے ہیں وہ یہ سب سن کر کہتے من تلقل ملا خود بھی چل پڑے وہاں سے من تلقل ملاؤ مینو لوگوں سے کہا انشو جاؤ جاؤ کہاں کھڑے ہو کیوں سن رہے ہو انشو جاؤ وسمر علاحتمر اور رہو اپنے معبودوں کے اوپر یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا ون تلک الملاسم المر اناظ لشیم یوراد یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ان کا ان کی نیت کچھ خراب ہے یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے انہذ لشیم <يُرَاد> جس کا ارادہ کیا گیا ہے کوئی ماں سمعین پھر ملت اللہ ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں ہمارا پچھڑا چلا آ رہا ہے ہمارا دین چلا آ رہا ہے ہماری روایات ہیں ہمارے آبا و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل مدا نسل منتقل ہوئی ہیں یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں الحاظ اللہ اختلاف یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے خلق کی ہوئی چیز ہے اختلاف باب اختیا فلق سے آؤنزلہ آگے ذکر میں بہت انہیں پر یہ ذکر نادر ہونا تھا ہمارے باب سے کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا بڑے بڑے چودھری تھے بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے آن ذکر میں نا بلحفی شک من ذکری اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں بلا یزوق و عزاب بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ دیکھی نہیں ہے میری کوئی مار اس لیے انہیں شک ہے آم اندہ خزان الرحمت العزیز کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے اللہ جو العزیز ہے وہ ہاب ہے دینے والا ہے کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں نبی کس کو بناؤں کیا ان کے پاس ان کا اختیار ہے فلسباب تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے دونوں کے مابین ہیں ان سب کی فل یا تو چاہیے کہ مستیاں تان کر آسمان پر چڑھیں جن دل ماں ہوں نالے من الحصاب جیسے پہلی بہت سی قومی ہلاک ہوئی ہے ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے جنم ماہ محزومزاب کا ذبر قبل قوم نوہم و آدوم و فراون ضلع اوتاد و سمود و قوم لوتن و صابل الاحزاب ان كل کل کا زبر فحق فحقاب صد الله عصیم یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے جو اس سے پہلے ہلاک کیا جا چکے ہیں ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم لوح قوم اسی طریقے سے زول اوتاد فرعون سمود اور قوم لوت یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دو چار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں کدمت قبل قوم و جٹایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے وعاد و فرعون اور فرعون ذو اوتاد نیکوں والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ لا لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور کچروں پر تو صرف وہ جو کھوتے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے وہ سبود اور قوم سمود وہ قوم لوت کی قوم وہ صاب اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے الاء کر احزاب یہ ہیں وہ جماعتیں یہ ہیں وہ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کلن اللہ کر زبر رسلہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فحقہ عقاب تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے وما الرحاء اللہ صحت الواحد الما لہ منفواق اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگاڑ کے ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے ماںحام فواق جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کذریہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بسا نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے تو یہ کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈ کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے گرم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہو تو ان سب کو توڑ فوڑ کر رکھ دیں گے جو کہ عالم ہے وہ مال ان ہاؤلائے مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ماضر اللہ صحت ما لفواق لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی مسلسل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استحزال کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے قطنا چٹھی ہماری پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت ربی لنا جلدی دے دے ہمیں لنا کتنا ہماری چٹھی ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے قبل یوم الحساب اس یوم الحساب سے پہلے اسمر علاما قلون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں مسکر عبدنا داود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجیے ہمارے بندے داود کا عزل عید جو بڑی قوت والا تھا ان نہو اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں ان شخر جمال ہو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا یہ سب محبی و اشراق جو اس کے ساتھ ہی تصویر کرتے تھے اس کی آواز میں آواز میں ملا کر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وہ اور پرندے بھی کے جو جمع کر دیے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر ہم کے تلاعے علاپتے تھے کل الحو اواب یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داود کی طرف اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی دلا رجوع کرتے تھے بشد الکت نہ حکمت اور فصل الخطاب اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مسموت کیا تھا اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فیصلہ کن بات ہو دو ٹوک ہو اور یہ کہ سب کے لیے مجھ میں اطمینان ہو وہاں کا نبا الخصم اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات قرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے لہذا ایک بہت یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و ون کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے وہی ماننا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھیں وہاں پر فوش بوئی بھی ہوتی تھی شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصیر بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضر کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی انہیں جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے کہ اہم مکے میں تو نہیں تھا وہ تو جیسے عکاس کا بازار جو وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ساری رات سوتے رہیں صبح اور کھلی تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو ذریعہ ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبوت تو فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جب کہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی وہ لادم و بین الروح وال جسد تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اتنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر چالیس برس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے, جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤود علیہ السلام کا اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں یہ جو تردود دیوار چار کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت الباعود علیہ و کا بھی بڑا حرم تھا بیویاں تھیں بہت سی لیکن اسی اصنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا رغبت ہوئی اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کسی شخص کی نکاح میں تھی اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لئے کی تم کیا سوچ رہے ہو یہ غلط بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی وہ اطاق نباء الخصوں اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا ان کی خبر اس تسم ورحراب جبکہ انہوں نے دیوار پھلان کر محراب میں حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے پہلے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلان کر آ گئے اس دفع جو اللہ داودا اب جب وہاں تنہا اللہ کی یاد تھے انہوں نے دیکھا اللہ داود نے یہ دو اشخاص آ گئے ہیں ہوں تو وہ ڈرے ہوں سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے کس ارادے سے آئے ہیں دو انسان ہیں کانو لا تخرا کا کہ آپ ڈرے نہیں خسمان بگا بابنا اللہ ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خسم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں ہم دو مخالف ہیں بغا بادنا ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فاکنا بالحق ہمارے بابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے ولا کشت اور دیکھیے ٹالیے نہیں آپ کہ کل آنا پرسوں آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وحدینا سماج سرات اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے کون سا راستہ صحیح ہے ان نہ اب جو, جو مدعا ہی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے لہو اس و تس اون اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوٹ ہے اس کے پاس وہ لیا ناجت میری ایک ہی دمبی ہے اصل میں اس تورات کے واقعے کو مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ننانوے مطلب بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک بیوی ہے فقال اکثری اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دے وہ افزنیف الخطاب اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ مطلب پر پریشرائز کر رہا ہے گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے کہ سوال آج ہی حضرت داؤ نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقع اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریوڑ میں بھائی نہ کثیر کھولا معذوم اللہ ماہد اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں قرابتدار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں شریک والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی جاتی کر بیٹھتے ہیں وہ ان کھولتا ہے کثیرم ان کھولتا ہے لجمگی باد و ملاباد کوئی ایک دوسرے پر جاتی کر بیٹھتے ہیں الین الصوالحات سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور ایک قبل والے ہوں میں قرین ماہ اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے وہ ذن داؤود و انما ختن نہ ہو اس پر اچانک خیال آیا داود کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنوع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو ہے پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنوع ہوا فستنفا رب تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے وہ خر راک اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر رکوع کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راک انگ گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا آیا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آئے تو ہے یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے اس کے ذمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ برفو آپ انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ عالم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب نے حضور سے کہا گیا اب کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے جب کا حسن وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں لیکن اب آپ خواب آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے تو یہ جو انسانی تقاضے ہیں ظاہر بات بادشاہ کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اسی کا نام ہے اسمت انبیاء فرنا لہو ظالب تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وہ ان لہو ان دان ظلفا اور وہ حسن مب اور یقین ہمارے پاس داؤد کا لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا